تو ما ماوالا کا ہے عمل اننا و اننا کے خلاف اننا انا جو اوپر ہم نے پڑھے کہ اسم کے اسم کے جو ہے وہ ناصب ہیں یعنی اسم کو اسم کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو کیا دیتے ہیں رفع دیتے ہیں تو اس کے خلاف جب ہو جائے یعنی ما ماوالا وغیرہ جو ہے وہ کیا دیتے ہیں اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو کیا دیتے ہیں نصب دیتے ہیں تو ما ماوالا کا اسم جو ہے وہ کیا ہوگا ہمارا جو مطلوب ہوگا وہ ہوگا ٹھیک ہے نا کہ اسم کو رفع دینے تو مرفوعات میں سے جو ہوگا وہ کیا ہوگا ماولہ کا اسم ہوگا دیکھیے کہ ہے عمل ان کے خلاف اسم کے رافع ہیں اور ناصم خبر کے دا ہمیشہ جیسے ما زیدن اے اب دیکھیے ما زیدن ما زیدن خبر کو جو ہے وہ کیا دیتے ہیں نسب دیتے ہیں بالکل کے, کے بھی اسم کو کیا دیتے ہیں رفع دیتے ہیں جی. ان بالکل خلاف کہ کو کیا دیتے تو مرفوعات میں سے جو ساتویں چیز ہے وہ کیا ہے پانچ, پانچویں چیز اننا وغیرہ کی خبر چھٹی چیز ما ولا کا اسم اور اسی طرح ساتویں چیز کان وغیرہ کا اسم اب کان وغیرہ جو باقی جو کان ہے مثل کانا سارا ذلح باتا مابرحا مادامہ منفق لیسا ہے اور فتا یہ سارے کے سارے جتنے بھی وہ ہیں عصما ہیں یا آپ کو جو افعال نظر آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے ایسے ہیں کہ یہ ایک ہی عمل کرتے ہیں کہ ان کے اسم جو ہوتے ہیں ان پر رفع آتا ہے یعنی نظمہ آئے گا اور خبر پر کیا آئے گا نصب ایسے ہی ماضا پھر افال نکلے ان سے جو وہی ان کا ہے عمل جو اصل تیرہ کا لکھا پاگل نہیں بننا برآر انہوں نے شعر لکھا ہے کہ ایسے ہی ما آ جیسے اوپر لکھا ذلہ بات مابرحہ مادام ایسے ہی ما آ پھر افعال نکلے ان سے جو ان جیسے جو دوسرے افعال ہیں ان کا بھی وہی عمل ہے جو ان تیرہ کا لکھا تیرہ جو الفاظ پر کانا سارا اسبہ جتنے بھی تیرہ ہیں ان کا جو عمل ہے وہی عمل ان کا بھی ہوگا مثال دیکھیے کانا زید المن کانا کیا ہے فالقم اسے ہے زیدن رفعہ اس کا اسم ہے ایمن اس کی خبر ہے جی اب بتائیے آپ لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں جی کہیے ان کی کیا خبر لینی ہے دیکھیے مبتدا اور خبر ایک ہے مبتدا اور خبر مبتدا ہے اور پھر اس کی خبر ہے اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں یعنی کچھ اسما یا کچھ افعال ایسے ہیں کہ ان کے بعد دو چیزیں آتی ہیں ایک ان کا اسم اور ایک ان کے لیے خبر ایک تو مبتدہ خبر ہوتا ہے اور ایک اسم اور خبر کچھ افعال کچھ اسما ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں کہ جو خبر اور اسم کا تقاضا کرتے ہیں کہ ان کے بعد ایک اسم آنا چاہیے اور ایک خبر آنی چاہیے جیسے انا انا ہے ٹھیک ہے نا افار ناصبہ ہیں کہ اپنے ماں باپ والے کیا کہتے ہیں اس کو کہ اپنی خبر کو کیا دیتے ہیں نصب دیتے ہیں نصب یعنی فتحہ دیتے ہیں تو ان کا اسم جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے وہ بھی اسم اور خبر کا تقاضا کرتے ہیں اب ان کی خبر اور اسم میں فرق یہ ہوتا ہے تو انا انا کی جو خبر ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے اسم مرفوع ہوتا ہے اس کے علاوہ ماں والا ہیں وہ بھی ایسے حروف ہیں کہ جو اسم اور خبر کا تقاضیٰ کرتے ہیں فرق البتہ یہ ہے کہ مولا اسم کو کیا کرتے ہیں نصب دیتے ہیں اور خبر کو کیا دیتے ہیں رفا دیتے ہیں اسی طرح کانہ وغیرہ ہے کہ یہ بھی کیا ہے اسم کو تو کیا دیتے ہیں رفا دیتے ہیں لیکن خبر کو کیا دیتے ہیں نصب دیتے ہیں تو پتائے میں نے یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو یعنی ایک تو ہیں کہ مبتدہ اور خبر یا مبتدہ خبر دونوں مرفوہات میں سے ہیں فائل مرفوعات میں سے کہ وہ ہوگا نائب فائل مفول معلومہ فائل جو ہے وہ مرفوعات میں سے ہے اسی طرح کچھ اسماء یا کچھ حروف ایسے ہیں کہ جو دو چیزوں کا تقاضا کرتے ہیں ایک اسم کا اور ایک کس چیز کا خبر کا اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے اسماء جو ہیں وہ مرفوعات میں سے ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی خبریں جو ہیں وہ مرفوعات میں سے ہیں اب انہ انا کا انا ہے ان کی خبر کس میں سے ہے مرفوعات میں سے لہذا اس کو مرفوعات میں ذکر کیا ہے جیسے کہا ہے کہ انہ وغیرہ کی خبر نمبر پانچ پہ کہا ہے انا وغیرہ کی خبر لہذا انا وغیرہ کی خبر مرفو ہوتی ہے جبکہ اس کا اسم منصوب ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ما کا اسم کہا ہے اس لیے کہ والا کا اسم جو ہے وہ کیا ہے والا کا اسم وہ مرفو ہے خبر اس کی جب کہ منصوب ہے لہذا اس... یہاں پر چونکہ مرفوعات میں ذکر کرنا ہے تو لہذا ما والا کا اسم ذکر کریں گے اسی طرح کانا <coughs> سارا یہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں ان کا بھی یہاں پر کیا ہے اسم ذکر کیا ہے چونکہ مرفوہات چل رہے ہیں تو ان کا اسم مرفو ہوتا ہے خبر منصوب ہوتی ہے اور بالکل آخر میں جا کر چھوٹا سا لکھے خبر لا نفی جنس لا نفی جنس اس کا اسم بھی منصوب ہوتا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے جیسے لا قائم ہاں جی کس کس کو منطق سمجھ میں آ ہے یا اللہ خیر یہاں تو سر میں خارج پہ شروع ہو گئی, سمجھ تو آ رہا ہے <تصفح> <تصفح> <تصفح> <جي> <اللہ <وقبر قبیل> <شا> جی اللہ اکبر کبیر اچھا جی کیوں جی پریشان ہو گئے ہیں سب اتنا مشکل تو نہیں ہے جی کچھ بھی نہیں اللہ کے بندو بس تھوڑا سا یاد کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے جب کہ آپ لوگ خود کہہ رہے ہو کہ سمجھ آ گیا ہے سمجھ آ گیا ہے نا. میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھی کچھ بھی نہیں ہے ہم نے مرفوعات میں سے سب سے پہلے پڑھا ہے فائل ٹھیک ہے فائل ہمیشہ مرفوعات فیل کے بعد آتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نائب فائل پڑھا ہے کہ وہ جو ہے جب مجہول جتنے بھی افعال ہیں جیسے زید یہ ذرابا یعنی ذرابہ کو چھوڑیں سمے آ ٹھیک ہے ہاں جی ان شاء اللہ سمے سمع اب یہ سمع فیل معلوم ہے اور اس کے بعد والا فائل کیا ہے یعنی فائل ہے اور مفو ہوگا اور جو نائب فائل یعنی مفول معلوم فائل ہوتا ہے وہ مجھول فعل کے لیے ہوتا ہے جیسے سمع آ کو آپ سوم آزعید کہہ دیں سوم آزعید کے زید کو سنایا گیا یا زید سنا گیا ٹھیک ہے نا تو وہ بھی مرفو ہوتا ہے فائل مرفو مفول معلوم جو سم فائلو یعنی نائب فائل مرفوع اس کے بعد ہم نے متدا اور خبر پڑھائی ہے آپ لوگ تریقت العصریہ کے اندر بھی پڑھ رہے ہیں علم النحم میں شروع سے پڑھ رہے ہیں متدہ خبر کہ مبتدا مرفو ہوتی ہے مبتدا مرفو ہوتی ہے خبر مرفو ہوتی ہے مرفو ہی مرفو ہوتی ہے باقی اس میں چھوٹی موٹی تفصیلات ہیں کہ مبتدا معرفہ ہوگی خبر نہ کرا ہوگی کبھی کبھی مبتدا بھی نہ کرا ہوتی ہے وہ چھوٹی موٹی باتیں آپ کتاب سے یہ یاد کریں مبتدا مرفو خبر مرفو ختم بات اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے لیے مبتدا خبر نہیں ہوتی باقی چیزیں میں نہیں ہوتی کچھ اسما یا کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تقاضا کرتے ہیں دو چیزوں کے ایک اسم کا اور ایک اس چیز کا خبر کا ان کے لیے ایک قسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اس میں مختلف ہیں بعض اسماء یا الفاظ یا حروف ایسے ہیں کہ جو جن کا اسم مرفو ہوتا ہے اور خبر منسوب ہوتی ہے یعنی اس کے اسم پر تو ذمہ آتا ہے پیش آتی ہے اور اس کی خبر پر نصب یعنی فتحہ آتا ہے اور بعض اسما یا حروف ایسے ہیں کہ جو بالکل اس کے برعکس ہو جاتے ہیں کہ ان کا اسم جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے مرفوع ہوتی ہے بدل سمجھ میں آئے گا جب منصوبات پڑھیں گے تو اب یہاں پر آپ دیکھیے اپنی کتاب میں نمبر پانچ کے لکھا ہوا ہے کہ انہ وغیرہ کی خبر تو مطلب کیا ہے چونکہ ہم مرفوعات پڑھ رہے ہیں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ انہ وغیرہ کی خبر انہ دو چیزوں کا تقاضا کرتا ہے ایک اسم کا اور ایک خبر کا انہ کے ساتھ اور بھی اس کے پانچ بھائی اور بھی ہیں کا انا لیتا لاکنا لا ان تمام کے تمام کا بھی عمل یہی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں ان کے لیے ایک قسم ہوتا ہے اور ایک کیا ہوتا ہے خبر تو انہ وغیرہ کی خبر کہا ہے تو چونکہ ہم مرفوعات پڑھ رہے ہیں تو اس لیے صرف اور صرف وغیرہ کی خبر کا کہہ دیا کہ ان کی خبر کیا ہوتی ہے چونکہ مرفوع ہوتی ہے تو لہٰذا اس کو مرفوعات میں ذکر کر دیا ٹھیک ہے آگے جب ہم منصوبات پڑھیں گے تو وہاں پر کیا پڑھیں گے انا کا اسم کیا پڑھیں گے انا وغیرہ کا اسم وہاں پر ہم خبر سے بات نہیں کریں گے کیوں اس کی خبر مرفو ہوتی ہے لہٰذا وہاں پر ہم پڑھیں گے کہ انا کا اسم کیوں کہ اسم منصوب ہوتا ہے چھٹی نمبر پہ دیکھیے معاملہ کے عمل انّا کے خلاف جب انہ انّا کے خلاف عمل ہو گیا تو انہ کا عمل کیا تھا کہ ان کی خبر جو تھی وہ کس میں سے تھی مرفوعات میں سے تھی لہٰذا یہاں پر ما بلاگ کا جو ما بالا جو ہے وہ کیا مرفو ہوگا اسم جو ہے وہ کیا ہوگا یہاں پر مطلوب ہوگا کہ اسم کیا ہے؟ مرفو ہے لہٰذا انا کے جب خلاف عمل ہوگا کا اسم کیا تھا منصوبہ اس مرفو ہو جائے گا تو لہٰذا ماولا کا اسم مرفوعات میں ہوگا پھر کانا وغیرہ کا اسم کانہ اور اس کے ساتھ ساتھ اور جتنے بھی تیرہ افال ساتھ میں لکھے ہوئے ہیں کانا سارا اسبہ وضحا ذلح یہ سارے کے سارے یہ بھی اس طرح دو چیزوں کا تقاضا کرتے ہیں اسم کا اور خبر کا ٹھیک ہے اسم کا اور خبر کا تو کانا وغیرہ کا جو اسم ہے وہ کیا ہے مرفوعات میں سے ہے وہ مرفو ہوتا ہے لہذا اس کا اسم جب کبھی بھی آئے گا تو مرفو ہوگا یہاں پر یہ کہہ دیئے کانا وغیرہ کا اسم بس کہ یہ مرفوعات میں سے بس اس کی جب خبر آئے گی تو وہ منصوبات میں پڑھیں گے آخر میں کہا ہے کہ خبر لائے نفی جنس لائے نفی جنس کبھی کبھی ایسا لا ہوتا ہے کہ جو بالکل کسی چیز کی نفی کر دیتا ہے لا تو ویسے نہیں کے لیے آتا ہے لیکن خبر لائے نفی جنس کبھی لا نفی جنس کہتے ہیں کہ بالکل یعنی کسی ہر بالکل ذرے ذرے کی بھی نفی کر دیتی ہے کسی چیز کی تو کہتے ہیں لا نفی جنس جیسے لا رج قائم تو خبر لائے نفی جنس کہا ہے جب آگے جائیں گے منصوبات کے اندر تو وہاں پر کیا پڑھیں گے اسم لائے جینس ٹھیک ہے تو وہاں پر کیا ہے منصوبہ لا رجل کا اب قائم خبر ہے تو خبر لا نفی جنس لا نفی جنس کی خبر کیا ہے مرفوعات میں سے ہے مشکل نہیں ہے ایسے اسمان بنا لیے تم لوگوں نے بس کانا نے بھائیوں کے نام مشکل رکھ دیے نہیں کوئی مشکل نہیں ہے آپ اس کو وہ کیا ہے بڑے مزے کا ایک شعر ہے کان سارا اسبہ امساضحاظ الباتہ مابرح ہمادا مہ منفق کلئی سہ اور ما فتح بس آپ اس کو ایسے ہی یاد کریں کا کان سارا اسبہ اضحاظ الباتا مابر ہمادہ منفق کلئی سہ اور ما فتح کچھ مشکل نہیں ہے دو بار تین بار آپ اگر یکسوئی سے پڑھیں گے تو یاد ہو جاتے ہیں کچھ مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے دماغوں کو مزید وسیع سے وسیع تر کر دیں اور کھول دیں اور ایسا ہو جائے کہ پوری کی پوری ہے نا صرف علم الناحو نہیں بلکہ ہدایت النحو بھی پھر کافیہ بھی اور شرح جامی جو ہے نا علم الناحب کی سب سے بڑی کتاب وہ آپ کے دماغوں میں اتر جائے پوری کی پوری جی آپ کوشش کیجئے ہم دعا کریں گے کوشٹ سے ہی سب کچھ ملتا ہے ہم نے بھی کوشش کی تھی کسی زمانے میں آج آپ کوشش کریں گے تو آپ کو عجیب سے لگے گا یار یہ دیکھو ان کو کہنا جو ہے نا کہنا سہارا یاد نہیں ہو رہے ٹھیک ہے نا تو کوشش کرنی پڑتی ہے انشاء اللہ انشاء اللہ جی جامی شرح جامی پورا کہتا کا نام ہے وہ سب کے دماغوں میں اتر جائے نا تو بس پھر آپ کو نہ ہو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں کمال کی کتاب ہے پھر استاد ان کو ملا ہو جن نے جامع پڑھی ہو مولانا عبد المالک جیسا جن سے میں نے پڑھی کیا بات تھی مولانا عبد المالک صاحب جامعہ دار الم صفا کراچی کے استاد ہیں اور بڑے کمال کے استاد ہیں اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کئی ساری کتابیں لکھی ہیں اور ابھی ابھی ان کی پیچھے جو مشہور ہوئی تھی اور انہوں نے یعنی ایوارڈ بھی ان کو ملا تھا سیرت پر ہر سال سیرت کا مقابلہ ہوتا ہے سیرت کی کتابوں کا تو, تو نقوش پائے مصطفیٰ نقوش پائے مصطفیٰ ان کی کتاب تھی بڑی کمال کی کتاب تھی یعنی وہ جہاں جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے جن جن مقامات پر آپ بیٹھے اٹھے جہاں جہاں گئے تو ان مقامات نے تصویریں بھی لی ہیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں اور اس کے علاوہ اس کے حوالے سے جتنی بھی تفصیلات ہیں کہ وہاں آپ کیوں بیٹھے کیوں پڑاؤ ڈالا کیا ہوا کیا نہیں ہوا مکمل تفصیلات تو نقوش اس کے علاوہ انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں اور بڑے کمال کے آدمی تھے ہے وہ میں نے دماغوں میں اتر جائے چلیے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم میں عمل میں جان میں مال میں صحت میں زندگی میں برکت عطا میرے لیے بھی ضرور دعا کیجئے گا سیرت کی کتاب کا نام تھا نقوش پائے مصطفیٰ جی نقوش پائے مصطفیٰ دونوں ضرور یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ